الحمد اللہ الرحمن و السلام نبی اللہ و و نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رام شبیر عطاری جو کوٹہ ڈبی الگانشید سلیمانی کابینہ سوری کابینہ سے آغاز کرتا ہوں پپا جب ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اس کے بعد کچھ اور ہماری کیفیت ہوتی ہے جب ہم واپس چلے جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ کیفیت بدلتی بدلتی جو ہے نا اور اولاد و اواہ میں بھی سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے السلام علیکم و اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ اپ ڈاؤن تو معاملہ ہوتا رہتا ہے کاروبار میں بھی ہوتا ہے کبھی خوب دندہ زور ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو عبادات میں کبھی دل لگتا ہے کبھی نہیں لکھتا رمضان شریف آتا ہے تو شروع کے دن جو ہوتا ہے اس بڑا جوش ہوتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑی سستی آ جاتی ہے پھر وہ ستائیس میں رہتا ہے تو پھر جوش چڑھتا ہے جمعہ آتا ہے تھوڑا جذبہ ہوتا ہے آخری جمعہ جب آتا ہے جمعہ تروادہ تو اور مطلب مسجدیں بھر جاتی ہیں تو کمی بیشی ہوتی ہے تو اس میں یہ تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنانا چاہیے زبردستی نفس کو مار کے کیونکہ وہ تو کسی کا بھلا کرتا نہیں ساتھ دیتا نہیں سستی دلاتا ہے تو اپنے طور پر مطلب یہ کوششیں کریں گے تو انشاء اللہ ترکیب بن جائے گی اص ونی ول من اللہ میری طرف سے کوشش ہے اور تکمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی یہ کام پورا اللہ تعالیٰ کروا دے گا محمد علی اتاری عرب امارات اجوان سے الحمد للہ کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ مکمل طور پر دعوت اسلامی والا وہ ہے جو مدنی کافرے میں سفر کرتا ہے اس طرح کا مضمون تھا تو الحمد للہ سے زین بننا کوشش کی تو آٹھ اسلامی بھائی الحمدللہ یہ تین چھٹیاں آئی تھیں محرم الحرام کے حوالے سے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ تو وہیں سے ترغیب ملی پاک رزب کابینہ سے محمد اجیاساری حضور سوال یہ ہے کہ اتیا جب ہم کھولنے جاتے ہیں تو اکثر ہمارا سفر بائک پر ہی ہوتا ہے اور جب بائک والے جو کافی عرصے سے چلاتے ہیں بائک ان کو دیکھا ہے کہ ان کو ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد تکلیف ہوتی ہے اور آپ ایسے کوئی احتیاطیں ارشاد فرما دیجئے جس کے ذریعے ہم اس بیماری سے بچ سکیں اور کوئی ورد بھی عطا فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت بھائیو علیکم بھائیو السلام علیکم و اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ دراصل وہ نا ہموار سڑکوں میں جھٹکے آتے تھے اب وہ بائک ہو یا کار کار میں جھٹکے آتے ہیں بسوں میں جھٹکے آتے ہیں تو ایک تو جگہ جگہ جمپ بنے ہوتے ہیں سپیٹ بریکر اب اس میں اگر توجہ نہ دی تو جھٹکا آتا ہے توجہ دی جائے تو کم آتا ہے پھر وہ صدمہ نہیں پہنچاتا اتنا اس طرح گڑھوں میں بھی اب اپنے جلد باز واقع ہوئے جلدی جلدی گاڑیاں بگاتے ہیں تو یہ نصیب و فراز میں اس طرح گاڑیاں اس کو لے لیتی رہتی ہیں تو جھٹکے آتے ہیں اس وجہ سے باز دو کمر میں صدمہ پہنچ جاتا ہے درد ہو جاتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ گیپ کی ہو جاتا ہوا اس وجہ سے بڑا ہوا جہاں ہموار سڑکیں ہوتی ہیں وہاں کمر کے مریض اتنے نہیں ہوتے ہوں گے باہر ملک میں کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کمر کا کوئی مریض اس طرح بھائی میں نے یاد نہیں پڑتا یہاں جس کو دے کمر شاہ بنا ہوا ہے یہی کہ ہمارے یہاں کی بھی بابل مدینہ کی بھی سڑکیں جو ہے نا ایسی آپ کچھ سر ہلا رہے آپ نے اپنے یہاں دیکھے کمر کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہو عرب شریف میں نہیں ہے نا کیونکہ وہاں کی سڑکیں مدینہ مدینہ ہے وہاں ہم سڑکیں تو ہم سڑکیں ہموار ہوں گی تو جھٹکے نہیں آئیں گے نا اسی طرح یو ایس اے والے سائی بھائی بھی ہیں وہ بھی اگر وہاں کمر کے مریض پائے جاتے ہیں جنہیں کہیں اکا دکا تو دنیا بھر میں ہوتا ہوگا جیسا فرما رہے ہیں سڑکوں کی جو تعمیر ہے وہ بڑی عمدہ ہے تو اس ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا کہ موٹر سائیکل کی وجہ سے کمر کا درد موٹر سائیکلیں تو چلتی بھی کہوں گی وہ بہت کلیل م... کلیل م... جی جی وہاں بھی یعنی کمر کے مریض اتنے نہیں ہوتے دردوں کے جی ہمارے یہاں بہت ہیں جی تو یہ اس طرح ارب امارات والے بھی صاحب وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کمر کے مریض اکا دکا کوئی ہوتا ہو تو اب دوسرے اسباب بھی ہیں کمر کے درد کے ایک تو ایک کمزوری کمزوری کی وجہ سے بھی کمر کا درد ہوتا ہے پلس موٹاپے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے پیٹ زیادہ نکلا ہوا ہو تو بھی نسیں دبتی ہیں یوں بھی درد کی صورت بنتی ہے وزن زیادہ ہو تو ذرا ریڑھ کی ہڈی کیپیسٹی کی ہوتی ہے کہ وزن کتنا اٹھائی گی اب جو بندہ بیسر وزن اٹھا سکتا ہے اس کو ڈائیمن اپنے لابھ دیں گے در وہ بےچارا کہاں سے برداشت کرے گا تو ریڈ کی ہڈی بھی ایک حد تک اٹھا سکتی ہے تو پھر وہ موٹاپے کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے آپ میں کتنے کمر شاہ یہ جو یہاں تو شاید طلبہ میں نہیں ہوں گے اچھا اچھا یہاں بھی ہے اسکوٹر بھی چلاتے ہوں گے اب بھی چلاتے ہوں. اب تو یہ غذا اور وزن کی اعتدالی غذا کی اور وزن کی وجہ سے بیٹھنے کی کیفیات بعضوں کے کی عادت ہوتی ہے یوں بیٹھتے اور دیر تک یوں بیٹھیں گے تو اس حصے پر جسم کے وزن پڑتا رہے گا پڑتا رہے گا پڑتا رہے گا تو ذرا یہ حصہ ڈیمیج ہوگا اور یہاں درد ہو سکتا ہے ان میں کتنے ہاتھ اٹھایا کمر شاہوں نے اب دیکھو ہمارا کمر شاہی کتنی ہے بچارے کتنے سارے سی بھائی ہیں اب پھر بھی چلانی پڑتی ہوگی پھر جب یہ جم پاتا ہوگا تو ان کی ان کا دم نکلتا ہوگا جان نکل جاتی ہوگی سب کبھی کبھی وہ ٹیس اٹھتی ہوگی مگر مجبوری ہے وہ آتی ہو جاتے دوسرے ملکوں میں روڈ ہے تو نہیں ہے اتنا برس زیادہ تر تکلیف شادی اس وجہ سے سڑکوں کی نامواری کی وجہ سے ہاں گٹنوں میں تو ابھی ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے بچپن میں آپ نے دودھ نہیں پیا ہوگا یہ بیس بائیس پچیس الگ الگ قومیت یا وہ علاقوں کے لحاظ سے ہوتا ہے ملکوں کے دودھ کب تک اس کو فائدہ کرتا ہے تو بس کو بائیس پچیس تک بھی کرتا ہوگا وہ فائدہ نہیں کیلشیم زیادہ اندر لینا اپنے وجود میں اور اس کے بعد وہ کیلشیم اتنا اس کو اتنا فائدہ نہیں کرتا جذب کم ہوتا ہے ہڈیوں میں بچپن میں جو بچے دودھ زیادہ پیتے ہیں یا دودھ زیادہ پلائے جاتے ہیں آپ نے بعض بوڑھوں کو دیکھا ہوا اسی اَسی سال کے بوڑھے کبھی دیکھے ہوں گے سکے ساکھے بالکل یعنی کہ وہ ناک کی میں بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ بالکل اسمارٹ چال ہوتی ہے یہ وہ ہوتے ہوں گے جنہوں نے دودھ پیا ہوتا ہے اب ہم جیسوں دودھ نہیں پیا ہوتا تو بس یہ مسئلہ یاد تو دودھ پسند نہیں ہے میں دودھ کا شیدا تھا بچپن میں ہم لوگ غریب تھے میری ماں بولتی تھی اچھا بھینس مانگ لے تمہارے لیے دودھ پاتے رہے تم کو لگے مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے بلکہ لڑک پن میں ایک روپے کا شیر دودھ ملتا تھا پلاتا تھا جیسے مندی رہتی تھی واڑا ہوتا تھا اور بالکل اس میں جھاگ اور دودھ خالص دودھ لکھا تھوڑا بہت ملاتے ہوں تو پانی ملاتے ہوں گے اب تو اچرے کچرے لائیں بنائے ملاتے شاید وہ اس دور میں نہیں ہوتا ہوگا ولہ تو اتنا سستا دودھ ہوتا تھا پھر بھی بہت السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد اشرف اتاری امریکہ کے کی سٹیٹ کیلیفورنیا کے کی شہر سیکٹر سے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ للہ بیش بارہ اسلامی بھائی امریکہ سے دس دن تک یہاں عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کئی اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے علیب بیر... علیب السلام میرے دو مدنی منع ہیں ایک گیارہ سال کا ہے ایک سات سال کا ہے محمد شایان رضا تاری محمد آیان رضا تاری ان کی بڑی خواہش تھی کہ باپا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو نفس نفیس نفیس آپ کی زیارت کریں اور آپ کی, قد... آپ کی دست بوسی کریں لیکن کچھ وجوہات کی بناب باپا وہ حاضر نہیں ہو سکے باپا انہوں نے بھی آپ کو آپ کی بارگاہ میں سلام پاپا میری نیت ہے کہ ان دونوں بچوں کو انشاءاللہ شاء کافی سے قرآن اور عالمی دین بنانے کی میری نیت ہے استقامت کی دعا فرما دیجیے پاپا میرے لیے میرے والدین کے لیے گھر والوں کے لیے دعائیں بے حساب مغفرت نفرت فرما دیجیے جزاک اللہ خیر میرا بھی جنہوں نے سلام مجھے کہا ہے آپ کے مدنی منوں کو بھی سلام سب کو سلام کہیے ان شاء اللہ اشرف بھائی یو ایس اے سے آئے ہیں اور بیسیکلی یہ ہمارے وہاں کی ذمہ داری ہے وہاں مدنی کاموں کی ذمہ داری ہے کابینہ لیول پہ مالیات کی ذمہ داری ہے اور مشاورت دکھنے مشاورت بھی یہ اتفاق اور کیا کہیے اس کو اسلام بھائی کی انفرادی کوشش کے یہاں سے یہ مدنی ماحول میں نہیں آیا اور اتفاق یہ تھا کہ یہ آپ کی زیارت بھی نہیں کر پائے تو یہ ابھی جب یہاں آئے تو بنفس نفیس جب آپ کی زیارت کی تو ان کیفیت دیدنی تھی اور یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پہلی بار مطلب میں اتنا قریب رہ کر مطلب وہ فیض نہیں لوٹ پایا اور میں زیارت نہیں کر پایا اور پھر یہ وہاں اسکار بھائیوں نے انفرادی کوشش کی تو وہاں سے یہ مدنی مول سے وابستہ ہوا اور پہلی بار یہ اس طرح تشریف لے کر پیر کالونی سے نکل کر فضان الدین آنا نصیب نہیں ہوا क्यों? امریکہ سے فیضان الدین آ گئے کیا بات ہے یہ کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا جان جیسے مختلف مدنی کاموں کے سلسلے میں آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر مدنی احتیاط باکس <تصفح> کے سلسلے میں جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی دعاؤں کے الفاظ <تصفح> الحمدللہ رب العالمین یا اللہ مدنی اتیات باکس رکھنے والے اور ان کی خدمات انجام دینے والے تمام عاشقان رسول کو حقیقی محبت رسول نصیب فرما آمی. اپنی محبت نصیب فرما آمی. یا اللہ ان سب کو اپنے کرم سے بار بار میٹھا مدینہ دکھا آمی. اور زیر گمبد خزرہ جام شہادت ملے آمی. جنت البقی مدفن بنے آمی. جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے آمین آمی. بجا ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی تعالی علیہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد اچھا میری درخواست بھی قبول کر لیں اور سب کے سب دل کی نیت ہو تو ورنہ نہیں دل کی نیت ہو تو ورنہ وہ جھوٹ دھوکا یہ تو گناہ ہے نا دل کی نیت ہو تو مجھے آپ اطمینان دلا دیں ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ ہر مہینے کم از کم تین دن کے مدنی قابل میں سفر فرمائیں گے جزاک کمار جزاک کماربے کا مانا بھی پتہ ہے سہان اللہ تو پھر تو زلفے بھی رکھ لو یار زلفے بھی رکھ لو چلو ایک تعداد ہے جن کی زلفے نہیں ہوں گی اب آج سے زلفے بھی شروع دو تین کی نہیں ہے تو نعرہ واپس لے لو پھر نعرہ واپس لے لو اور جان دینے کے لیے تیار ہے زلفے جو کہ سنت ہے اس کے لیے آپ لوگ پیار نہیں ہے جن کی پی زلفے نہیں ہیں آج نیت کرتے اگر وہ ہاتھ کھڑا وہی ہاتھ اٹھا ہیں زلفوں والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس سے تو جن بات نہیں جن کی نہیں ہے وہ آج سے جان بھی ہے تو سلفے زلفے بڑھا لیں ہاں کا سنت ہے زندہ باد زلفے بھی اس ہیں ماشاءاللہ جب مدینے کی حاضری ہو تو بھلے پھر حل کروا لے پھر آ جائیں گے زلفے ماشاءاللہ اللہ ان میں وہ کون ہے جن کی پہلے سے زلفے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں الحمدللہ للہ ہے بہت ساروں لیکن آدے سے کم ہیں اکثر کی زلفے نہیں ہے تو یوں ان اکثر نے ہاتھ نہیں اٹھایا نعرہ واپس لے لے جن کی ہیں ان کی تو ہیں جن کی نہیں ہیں ان میں سے ایسا لگتا اکثریت نے نیت اب بھی نہیں کی جو میں نے اندازہ لگایا ہاتھ اٹھنے میں اس میں کی ہے نیت ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی اشیات باکس کی وہ مجلس ہے جو زلفوں والی مجلس ہے کہ باپا کے پاس آئے تھے اب یہ زلفوں والی منزل ہو گئی ہے کسی کسی کا عذر بھی ہوتا ہے سر بھاری ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ اکا دا ہوگا ایسا باقی وہ سستی یا شرماتے ہوں گے کیونکہ امامانی باندھتے ہوں گے تو زلفے اتنے بڑے بڑے والوں والے گھر والے یہ بولیں گے وہ بولیں گے اور لوگوں کے سامنے شرم آتی ہوگی بعضوں کے اندر یہ مصلحت پھنسی ہوئی ہوگی وہ بوکس, تو بازار اور یہ سا ماحول امامہ ہوگا تو یہ اپنے سے قطر آئیں گے تو یوں شیطان کے کہنے پر اماما اتار کے جاتے ہوں گے ایک استنائی ہی بھائی ہیں تو وہ مدنی چینل پر نظر آتے تھے شخصیات کے پاس خوبصورت لباس ٹوپی وہ افریقن ٹوپی ہوتی ہے نا اس طرح کی ایک بہت اہم شخصیت کے ساتھ وہ پیش پیش میں دیکھتا رہتا تھا ان کو کبھی کبھی مدین چینل پر پھر ایک دن موقع مل گیا سامنے آنے تو میں نے ان سے کہا وہ اور اور ایسوں کے پاس جانا پڑتا ہے میں نے کہا وہ بھی تو امام والا ہے. ہم نے بھی تو امام کے ساتھ یہ جمع کیے ٹوپیوں والے نے تو جمع نہیں کیے ہزاروں میں والوں نے کیے تو میں نے ان کو امامے کا مشورہ دیا انہوں نے بات کیا امام الحمد پھر ایک بار میں نے سفید چادر کا کہا سفید چادر یہ جان قربان کرنے والوں کا میں انڈا اس نے نہیں کہا تھا میں جان قربان میں جو جا یا نہیں یہ کرتے گئے اب اس مدن ہوتے جن کے ساتھ یہ اسکرین پہ نظر آتے تھے نا اس نے مجھے بتایا کہ یہ اب تو دن کے وقت بھی سفید چادر پہن کے آتے بس بولنے کی دیر تھی اللہ بس اکلے سلیمتا کرے دعود اسلامی ہے تو ہم لوگ ہیں یار حقیقت کہ یہ سب دعوت اسلامی کی تو مدنی باہر ہے اللہ رسول کی کرم نوازیاں ہیں دعوت اسلامی جیسا ہم کو مدنی ماحول ملا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے تشخص کو باقی رکھنا چاہیے اس کی پہچان کو تبدیل کرنا عقل مندی نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ, تعالی اللہ علیہ وسلم. جان مبشر تاریخی اطا نگر ناروال سے خزانے مدینہ میں حاضر ہوا ہوں میرے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما دے اللہ تعالی نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اور جو شریکت لاتے ہیں وہ رسول کے لاتے ہیں جیسے کہ سیدنا موسا کلیم اللہ نبی السلام شریف ایک پوری شریعت لائے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح رسول تو گھر سے آدم سفید السلام سلام بھی رسول ہے تو رسولوں کی کچھ ہے فہرست ہے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں واللہ وہ اللہ تعالی علم و, و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حمد السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان مظفر گڑھ سے بارہ دن کے مدنی قافلے میں بابر مدینہ کراچی آیا ہوا ہوں آپ سے میرا سوال ہے کہ دس محرم الحرام یا اس کے علاوہ عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں اپنے محرم کے ساتھ پردے کے ساتھ کیا ان کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے جہاں مزار آتے اولیا پر جاتی ہیں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیے منع ہے نو دس کو بھی نہیں جا سکتی اس کے علاوہ بھی نہیں جا سکتی صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے سکتی ہے بلکہ دینا ہوگا حج جن جو ہے حج کے لیے جائے گی تو وہ دے گی قریب بابا ہے وہاں حاضری اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر نہیں بکی میں بھی نہیں کے روزے پر بھی نہیں کہیں بھی نہیں محمد عرفان اطاری سانگلہ ہل سے بارہ دن کے مدنی قافلے میں بابل المدینہ کراچی میں آیا ہوا جی آیا. باپا جان جیسے ہمیں مدنی انعامات میں سلام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اس کے متعلق سوال تھا کہ جیسے ہمارے مبلک بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسلام بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں اور جب مبلک تشریف لاتے ہیں تو پیارے باپا جان تربیت فرما دیجئے کہ ہمارے مبلک جب تشریف لائیں تو انہیں جو اسلامی تشریف فرما ہوتے ہیں انہیں سلام کرنا چاہیے یا کہ اپنا بیان شروع کر دینا چاہیے بیان حمد و سلاد سے شروع ہوتا ہے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار بیانات فرمائے خطب فرماتے رہے حمد و سلاد تو ہے اس میں لیکن میں نے کبھی بھی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر منور پر جلوہ گر ہو کر السلام علیکم فرمایا ہو ٹھیک ہے نا آپ نے بھی شاید نہیں پڑھی ہوگی اس حدیث اور ہمارے علماء کرام کا شروع سے معمول دیکھا ہے کہ وہ جب بیان کے لیے تشریف فرماتے ہیں تو الحمد کر کے اس طرح حمد و سلاد سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم کہتے کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے تو یوں سلام کرنے کا بھی موقع محل ہو ٹھیک ہے نا اب یہ کہ اگر کوئی سلام کرتا بھی ہے تو اس کو برا بلا بھی نہیں کہیں گے آپ بھی تو کرتے ہیں ویسے مائک کے بغیر جب بولتے ہیں نا تو سلام عام طور سے دیکھا نہیں کرتے مائک جیسے ہاتھ میں آتا ہے کہ چینج ہو جاتی ہے آواز میں تھوڑا یوں نرمی آ جاتی ہے پہلے تو جیسے بول رہے پیارے باپا جان السلام وعلیکم کر کے ٹون है ہو جاتی ہے آپ کو سب سمجھ پڑ جاتی ہے اگر غلط ہے تو آپ بول دیں ویسے سلام نہیں کرتے بولنا شروع کر دیتے مائک کے بارے کرتے ہوں یا کیمیرے کا کمال کہ مائک ہاتھ میں آیا تو سمجھ میں آ جاتا کہ شاید کسمت گل جا رہا مدنی چینل پر ماں کا جلوا نظر آ جائے تو یوں مطلب یعنی کہ سوال کے پہلے سلام کرتے ہیں ہمارے یہاں ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں ہے سلام ملاقات کی تحیت ملاقات سے کرنی ہو نا اس کو سلام کرنا سنت ہے لیکن لائن میں لگ کر آتے سلام اتنی بار اعلانات کیے ہیں بولتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جو سلام نہیں کرتی ہاں مائک ان کے ہاتھ میں دیں کہ میرے اگر رک کر دیں تو ہو سکتا ہے پھر سلام نکلے آواز کے ساتھ تو سلام بھی کریں جب ملاقات کریں کسی مسلمان سے ملاقات کریں سلام بھی کریں اور ذرا نمایاں آواز اور مجھے سلام کرتے ہیں بات ہاں ہاں اب میرے کو تو پلے نہیں پڑتا سے واجب ہوتا ہی نہیں سلام کا تلفظی سمجھ میں نہیں آیا تو کیسے ہو جائے گا جباب سلام کرنا تو اتنی آواز سے یہ کریں کہ جس کو سلام کرے وہ سن تو پائے کہ آپ نے فرمایا کیا ہے بغیر مائک کے بھی کبھی یار زور سے بول دیا کریں لفظ سلام میں تو چیختے رہتے ہیں تو سلام میں آواز بیٹھ جاتی ہے لیکن بابا جب ہاتھ ملا لگا واپس جاتے تو یاد آتا ہے کہ بہت کچھ بولنا بھول گئے تھے اب کس کس کا تجربہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے اگر یہ نہیں بھولیں گے تو لائن نو, نہیں جلے گی. کتنے نو سو اٹھہتر ہیں شاید نو سو اٹھان. یا یہ ہزار کے قریب ہوا ہزار کا فری ہو جائے یہ نمٹیں گے کیسے بھولیں گے نہیں تو ان کا بھولنا ضروری ہے ان کو سونے کی ترکیب دلانا ضروری ہے میری یار کچھ آسانی ہو جائے کون کون سونے جا رہا ہے ابھی نہیں ابھی اجازت نہیں ہے نہیں ملاقات جب شروع ہوگی تو کون کون سونے کی ترکیب بنائے گا تھوڑے آسانی ہو جائے گی ان کے وہاں ٹوکن نہیں ہوگا تو ہی سونے جائیں گے اتنے شریف کہیں گے ٹوکین اور سونے کا ہاتھ اٹھائیں گے یار اس میں دیکھو میں کچھ عرص بال عائی بھائی بچارے جذبات میں اگر ہاتھ کو یوں دبوچتے ہیں اچھا پھر ہمارے ساتھ جو عیسائی بھائی ہوتے ہیں وہ کھینچ کے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو زیادہ جوش آتا ہے اینا؟ وہ ہے نا السان و حریثنی یعنی آسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے تب وہ جب چھڑا نہیں جاتے ہیں تو اور آزمائش بڑھتی ہے وہ مضبوط میں چھوڑ کے اس ہاتھ کو جاتا نہیں جاتا ان کو ایسا ہوتا ہوگا نہ ہوگا نچوڑنا ہے نہیں دامن ہے نہیں یہ اس طرح دبانے سے نہیں ایسا نہیں کی کوشش نہیں کرو یا تھوڑا بہت ملنا ہوگا جائے گی تو بہرحال یہ کہ یہ تو خوش تبھی میں باتیں ہوئی دبانے سے اب یہ نا کہ پہلے تو میرے مطلب یعنی ملن ساروں کی فہرست بنے نا تو شاید میرا بھی اس فہرست میں کہیں کونے کا نام آ جائے میں الحمدللہ اتنا ولن صاحب تھا اب بھی کسی حد تک ہوں تھوڑا تھوڑا لیکن اب بعض وقت ملن ساری کا مظاہرہ میں کرنے سے خود احتیاط کر لیتا ہوں کہ اگر اس کو لفٹ دیتا ہوں نا تو میں سب آتا ہوں مجھے یوں لفٹ دینا ایسا آتا ہے دیکھتے رہی الحمد الحمدللہ تجربہ ہے تو اب میں لفٹ دوں گا تو یہ جائے گا نہیں یار جائے گا نہیں لائن چلے گی نہیں تو اس لیے تھوڑا وہ مجبوری ہے سب کو چلانا تو یہ کہ ہاتھ بالکل میرے دبائے نہ جائیں ورنہ میری اپنی عادت بڑے یعنی کہ ہاتھ دبا کر گرم جوشی سے ملنے کی رہی ہے جب میں جوان تھا تو ایک دور تھا میرا کہ ملتان شریف صحرائے مدینہ یا جہاں کوئی ریلوے کی طرف ہوتا تھا اجتماع وہاں مطلب اس صحرائے مدینہ کے اجتماع میں میں نے ملاقات کی ہے عوام سے میرے پاس کھڑے ہوئے باس بھاگ کھڑے ہوئے کلاس بھی تھا جب ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا تو ہر رات کو اجتماع کے بعد بالکل اس وقت تو کوئی ہر ہی یہ تو تھے بھی کچھ بھی نہیں تھا اپنی تو گلے ملتے تھے لوگ مجھ سے وہ گلے مل مل کے دیوار سے لگا دیتے تھے الحمدللہ میں لاکھوں سے ملا ہوں میری زندگی میں حساب لگاؤں تو لاکھوں سے متجاوز ہو جائے گا اتنوں سے ملاؤں اور اتنا ملاوں لوگوں نے دبایا ہے نوچا ہے خون نکالے سب کچھ کیا ہے اب وہ دور تھا اب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حکیم حضرات عموماً نفع کم لیتے ہیں تو راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے نفع کم لیتے ہیں آپ حکیم صاحب ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا گنا نفع ہوتا ہے گنا یعنی کہ بیس پرسینٹ یا پچیس پرسینٹ یعنی کہ سمجھو کہ سو روپے کی دوا آئی نا تو اس کے پندرہ سو روپے آئیں گے بارہ سو روپئے آئیں گے لیکن یہ بولیں گے ہمارا اسٹاف ہے تو ہمارا کرایہ ہے تو بجلی ہے تو یہ سب دکانداروں کی ہوتی ہے دوا میں پروفٹ بہت زیادہ ہے اتریات میں پروفٹ بہت زیادہ ہے بعض آئٹمس ہوتی ہیں اندھی آئٹمس ان میں نفقہ زیادہ ہوتا ہے تو یہی دواؤں کا حال ہے وہ اگر دل صاف ہوگا تو منزل آسان ہوگی دل صاف نہیں ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن نہیں ہے اس لیے اگر یہ ذہن بن جائے کہ ہم جو بھی رائے خدا میں خرچ کریں گے تو بڑھے گا گھٹے گا نہیں تو ادیتوں میں رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا الحمدللہ تو غریبوں کے لیے خصوصی رعایت ہو آپ کی آدھا چارج ہو کسی کو مفت دے دی کو بجٹ بنا لیا مفت اس طرح سادات کرام کے ساتھ خصوصی عقیدت کا اظہار ہو اور ان کو بھی آدھا چارج یا مفت وغیرہ تو ان کی خدمت کریں گے ان کی دعائیں ملیں گی آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے مزید برکت ہو جائے اچھا ہمارے ایک ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر وہ انہوں نے مجھے ہمیں بتایا تھا اور انہوں نے آن ایئر بھی کہا ہے کہ ان کے پاس نفسیاتی مریض آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بہترین علاج نفسیاتی مریضوں کا امیل ہے کا پرچا فضائل آفات اس میں دیکھا کیونکہ نفسیاتی مریض کو جو مرض ہوتا ہے وہ جو فضائل آفات میں فضائل پڑتے ہیں نا تو یہ آٹومیٹیکلی ان کی جس کا کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں ایک ذہنی موٹیویشن ہوتی ہے تو وہ ان کو ذہن ان کا بنتا ہے اور اس سے ان کی نفسیاتی مرض قابو آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ حضرات کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ محسوس کرتے ہوں گے تو بیماریوں کی وجہ سے یا کی تکلیفوں کی وجہ سے آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے تو فضائل آفات یہ پرچے تو پرچے ہیں پڑھیے اور خدا سے الرجی ہے اللہ کرے گا میں رسائل کی سعادت نصیب ہوتے ہیں علی علی محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك صلو على العبين وقالا مل محمد